اللہ کا حکم ہے حتیسل خبیصہ مین طیب اے مدینے کے تاجدار اب پلیت علیحدہ کر دے اور پاک علیحدہ کر دے اور ایمان کا تلق دل سے ہوتا ہے اور منافقت کا تلق بھی دل سے ہوتا ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ بخار کا کوئی جسم نہیں ہے منافقت کا بھی کوئی جسم نہیں ہے محبت کا بھی کوئی جسم نہیں ہے ایمان کا بھی کوئی جس میں دل کی کیفیت کا نام ہے بولو بولو دل کی کیفیت کا نام ہے اب اللہ نے حکم دیا ہتمیزل خبیسا منت طیب پاک علیحدہ کر دو محبوب پلیت علیحدہ کر دو جب اللہ نے حکم دیا تو میرے نبی نے ایک ایک منافق کا نام لے کر فرمایا اٹھ جا او فلاں بن فلاں اٹھ جا تو بھی اندر سے ایمان ہے او فلاں بن فلاں اٹھ جا تو بھی ایمان ہے ایک ایک منافق نام نام لے کر اٹھا دیا دل کی کا علم ہو میری بات ہے نا وہ کہڑا اندرو بہمان ہے کہڑا ایمان والا ہے معلوم اللہ نے میرے نبی نو تر دیا خیالات کا بھی علم دیتا ہے معافل حام کا علم نہیں ارے معافل حام میں تو اب تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا رہا ہے کوڑی ہوگی گی کہ منڈا بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی اگر عیسا علیہ السلام کہتے تھے کہ اتنا کھا کے اتنا تو فلاں چیز کھا کے اتنی تیرے گھر میں باقی بچی ہے فلاں فلاں چیز تو ان کا جسم ہے نا میرے نبی لق چاہ کم رسو لن تنوین تازیم کے لیے ہے سب سے افسل سب سے افضل تو افضلیت تبھی ہوگی چلو قانون بھی استعمال کر لیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت جزوی ہے یا کلّی تو فضیلت کلّی ہے تو کلّی تبھی بنے گی نا کہ سب سے کسی اینگل سے دیکھا جائے نبی افضل نظر آئے اگر عیسیٰ بتائیں تیرے پیٹ میں یہ ہے تو نبی نہ بتائیں تو فضیلت عیسیٰ کی طرف جائے گی نہیں سمجھے آپ فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گی ارے وہ تو خوراک کا جسم ہوتا ہے وہ ساگ کھائے باجرے دی روٹی کھائے مکئی دی روٹی کھائے چوڑ کھائے وہ دا دا جسم محی. خیال دا کوئی جسم نہیں میرا نبی دلان دیا خیال دا جان دا دی. بھی جانتا آخر غیب نہیں قرآن ہوئی پڑھے گی لوگ جو قرآن پڑھ کے نبی کے علم غیب کا انکار کرے <سلام> وہ ایمان والا سمجھو کہ یہ گمراہ ہے <سلام> قرآن پیش کر دیا اللہ حکبر مسلمان بھائیو ایک ایک نام لے کے اٹھ جا تو ہی معلوم ہوا میرا نبی دلان دیا خیال دلان دیا خیال جان دے اور مسلمان بھائیو اگے چل غور کرنا ذرا حدیث بھی پیش کر دینا بخار شی حدیث فرمایا نماز ٹھیک دے کے نہ پڑھا کرو نہ رکو میرے کو چھپے ہو رہے نہشبو میرے کو چھپے رکو شاہ جی میں پڑھیا لکھا میں ہو گیا تینوں میں کوئی ماڑی گل آ کے تو ٹھان تھی میں میں میرا کی دلیل ہے تیرے کول پڑھا لکھا میرے کو میں دیتی ہے فلا نے دلیل میں تین کاغذ کا ٹکڑا ایک میا دے چھڑے تیرے پیر پوچھتے نہ آن جی سینے قرآن نادل ہونا قرآن بھی ہو میں اپنے حبیب قرآن سکھا دیتا ہے دے قرآن ہے یہ تفصیل کتاب لوہیں محفوظ دیں تفصیل لہویں محفوظ دیں جو ہو چکے ہو دے ویچے درجے جو ہو رہا ہے دے ویچے درجے جو ہون والے ہو درجے، درجے، دے درجے ہر چیز درجے تیرہ پند ہے میں قرآن سکھا چھٹے مانعے بن گیا جو ہو چکے ہیں نبی نو علم میں جو ہو رہا ہے نبی نو علم میں جو قیامت تک ہون والے میرے نبی نو علم <تصفح> قرآن عدیس بیز کرنا پی بلکہ ایک عدیش بھی ہو بھی پیش کر جانا امرے فاروق فرماؤں بخارشی بھی ادیث سے امرے فاروق فرما نبی نے فجر کی نماز پڑھی تو ممبرے پاک سے تو شریف فرماؤ گے زور تک بیان فرمایا زور دی نماز پڑھی تو پھر اثر تک بیان فرمایا پھر اثر کی نماز کا وقت ہوئے پڑھی تو ہے تے شام تک بیان کیا مغرب تک جسے بیان کیا تو حضرت صحیح نہ فاروق اعظم فرما نے جو پیشہ ہو چکا سی بیان کیتا جو ہو رہا اسی بیان کیتا جو ہوا سی جی. جنتی جنت اس بعد تک کا بیان کیتا۔ فرمایا جنہیں یاد رکھا یاد رکھا جن گیا بھول گیا کسی کو واقعہ ہوتا ہے نا پھر یاد ہے کہ میری سار <ملعقی> نے میں پڑ دھیش پڑھتا یا مفتی صاحب نے پڑھتی ہے وہ لاما نہیں پڑھ پڑ دے بھی ہیں قرآن نے وعدے کر ہے ختم اللہ علا کلوبہ مالا سمے مالا اب سوارم رشاوتم والا ہوں ازاب ازی اس اختیاراتیش کرنا پیا جی آزر پڑھنے مولی صاحب جی تے کوچ کے ٹورنا ہوتی نہ ہو کر تو رس کرنا پی مسلمان بھائیو توجہ نبی دلاندیا خیال لانو جان دے تو میرج کرنا پیا ایک مسئلہ میں رپیٹ کر لگ ہمی جل خبی میں تب پاک وکھرے کر دے پلیت وکھرے کر دے پلیت سارے اٹھا دیتے پاک سارے رکھ لے. صدیق نو فاروق ہزور نو, نو, نو, حضور دے, دے چلی قرآن گوائے یہ سارے ایمان والے نے وہ تب تسول بہتا جاننا ہے مر جنا ایک سننیت چھلکتی اچھا نظر آئی اہل سنت کا وہ ہے جو قرآن و حدیث ہے ہاں ہاں تو رس کر دسا پہ مسلمان بھائیوں فرمایا ائی یادا کا بے نسر جوڑ رکھے تو سبحان اللہ ایمان والے نے سارے ایک گوائی ہوں مینو رپیٹ کر لگا توجہ تو یا اللہ امداد ہو بلہ جی ادا کا کابے نسرے ہی اے, اے سونے میری امداد آئی آ سورج سی دی سورج معلوم ہوا صدیق نبی دا مددگار قرآن ہوا جی ادا کا کابے نسرے ہی معلوم ہوا سدیق نبی دا مددگار عثمان نبی دا مددگار عمر حضور دے مددگار علی حضور دے بولو بھی مدد کل شہبا دے قرآن آدھا پیا میری گل نہیں تو جی یہ لیے کسی کہ فلا مددگار نہیں اللہ تو سوا کوئی مدد کرتا ہی نہیں اللہ تو سوا کسی مددگار مننا بالکل شرک ہے میں اے جملہ جاہلان ہے میری بات سمجھن دی کوشش کرے جا جملہ بولے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ قرآن پڑھتے ہیں وہی آستا ہی. تج سے ہی با. تیری بات کہ تجھے سے مدد مانگتے لے جی اللہ کے سوال کسی کو مدد چاہیے میں کہ جملہ جا بولے نا یہ جاہل دی دلیل ہے ہاں آئی ایم شور میں واضح کرنا بھی اس کرتا ہوں جاہل ہونے کی دلیل ہے کیسے سنو مدد مانگنا شرک ہے ہی نہیں سمجھنا ہے مدد مانگنا شرک الا سمجھ کے منگے تے مشرک جی الا نہ سمجھے یہ غلط اعتبار نہیں تو مسئلہ لکھ لو کیا فرماتے ہو علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک شخص کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے اگو پنجابی چریکٹ لکھ بریکٹ چ لکھو پلاؤ جی مسکینا مسافر ہاں کو میری مدد کرو اندشرا فیصلہ صادر فرمائن جملوں کے بعد سائل مومن ہے کافر ہے مشرک ہے کیا ہے میں تعلق دعوے ماں نے جمے ہی کوئی جڑا ان شرکا مگتا کلو پیا بولو مگتا کلو پیا دکاندار کو تھوڑی دیر لگتی دی انشر کو نہیں لکھن لگا کیوں منگتا دکاندار پی تھی مولی کو پیا اتے موری صاحب کوئی آ جانا السلام علیکم उٹھ... آؤ حضرت بس اللہ کیڑی کرن رین ٹر کے گیا لیا چا چاہ لیا پا چاہ پا مولیے نال جس ویسے چاہ چاہ بسکٹ فروٹ کیک پیٹیز وغیرہ سب کے دے کے وہ اچانک چاہ دی بھی ڈب جان نال شا کھا پی جان کہ آ کے حضرت کدھر تشریف آ رہی تھی <laughs> وہ حاضر ہوا تھا کہ مدرسہ ہے مسجد ہے تو اس وقت ذرا تھوڑا کی کسرت ہے تو کچھ ہماری مدد کی جائے حضرت حکم ہو بس جو آپ کو توفیق ہے اس کے مطابق مدد فرما دے پنجا ہزار کر کے دے ت وہ فارغ کر کے تو پھر فکیر میں مسکینا کچھ میری مدد کر کے مشرق اللہ تو سوا منگ دیا پہ تو سمجھنا جی میں پانچ لے کے بہمانا تو سا پناہ ہزار لیا درجے میرے کو وڈے ہو <laughs> <behaviors> <talk> ارے مانگنا شرک نہیں کیوں الجھاتے ہو قوم کو مر جانے دارمنڈ مٹی پہ جڑیے جماعتہ تڑیا نال نہیں جانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے حق جانتے ہوئے جماعت پرستی کا شکار ہو کر حق سے دور رہنا یا دنیاوی مفادات کے لیے حق سے دور رہنا یہ یہودیوں کا کام ہے ایمان والوں کا کام ہے مفادات کو لانت بھیجے اور کا غلام بن جائے <اللاق> <laughs> تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں میں کہوا سے آیا کہ میں کہ ادو پہلے بھی آیا وہ بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے تعریف کروے جی منگنا شرک ہے اتنے تعریف کرنا بھی شرک ہے دسو تے ابا جی کا نام ابا جی کیسے بندے سن جی تعریف کرے تو الحمدللہ رب العالمین تمام تاریفیں اللہ ہی کے لیے جی اکی امی جان کیسے سن تو آ جاریف کرے آخنا بس الحمد للہ ہر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بیوی کا پوچھو بھی بیوی کی ہو جی جی تعریف کرے تو الحمد رب العال تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہوں ایکوی طریقہ استاد کی ہو جائے بس چھوٹے چورنا ہوں تو میں جی کہوں گا کیونکہ اتوں بغیر شرک تو نہیں بچ سکتا کیونکہ الحمد للہ حرب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں مفتی صاحب یہ قوم کو سمجھانے کے لیے الحمد میں دو اعتماد ہیں کہ استغراقی ہے را کی کہتی ہے وہ بات لمبی ہے قوم کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ان چکروں میں پڑے تو پھر قوم نہیں سے مسئلے ادھورے رہ جاتے ہیں تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں شرک نہیں بلا سمجھنا شرک ہے کیا بات ہے کیا قوم کو الجھا رکھا ہے اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے اللہ کے سوا سواب مولوی جمعے کو نہیں جڑا کھیل میں لے کے دے بجیے مش رکھے آ جانے نے الگ دسوا سائد کرنے والا مشرق ہے سہدا نہ بھی وہ کرے اللہ تو سوا الا من لے گا وہ تو ہی بےمان ہو جانا نہ کرے پھر بھی بےمان ہے اگر سجدہ کرتا ہے تو مشرق تو وہ ہو چکا ہے اگر تعظیمن کرتا ہے تو حال سنت کے نزدیک آرام ہے ہمیں قتن جائز نہیں کہ قبروں کو سہدا کرے یا کسی زندہ کو سہدا کرے اللہ کے سوا کوئی صحیح کی کے لائق نہیں ہے سنت والے قوم کو الجھاؤ نہیں درے مستفیٰ کا غلام بناؤ کیا کرو گے دنیا سے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے قبر میں کیا چہرہ دکھاؤ گے کے چہرے والے محبوب کوئی جماعت ساتھ نہیں جائے گی کوئی پارٹی ساتھ نہیں جائے گی کوئی ساتھ نہیں جائے گا بہت لگتا پہلا وہ کمٹی کا پا کہ جا کیتا پا ہاں نال تیرے पढ़ा जी तुम्हें पढ़ना होगा बेटी भरा हो जे रहो हाली दीकर नहीं जो पढ़िया पढ़ना चंकी गार اج وہ نویں باریاں جدو باغ بچانے کھولے مل کے دراز آج جائے جدو جا جا باغ بچ گئے مار اڈاریا محمد بوٹیا جھوٹ جگ سارا کملی والے دیا سچیاں نے ساتھ جتی بول مزہ لے جی گونج پہ دی میرے بھی مزہ آئی بند جہاز بیٹھے کو گل تو نہیں نہ مردانوں دہتے جی سینے چور دا پیار ہے میں بھی ویخا گا کیڑا منہ ہلتا نہیں ہلتا جتوں جدوں باغ بچانی خانیانی وا جدوں باغ بچ خانی وال پنچھی اڈ گئے مار اڈاریا محمد بوٹیائی جگ سارا کملی والے دیا سجیا یار محمد بوٹیا جگ سارا کملی وادے دیا سچیا جد سارا جانا ہے میرے نبی نے قبر ومر آ جانا اللہ <Sess Driver programmes> <itiesmann churches> <Richt Charlotte> یہاں بھی ایک بات جسم مثالی کون کہتا ہے جسم مثالی مثال غیر ہے غیر نبی کو نبی کا نہ کفر ہے میرے نبی کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے حضور نے فرمایا میری مثل نہ مثال ہے ہو ہی نہیں سکتا تو مثال غیر ہے غیر نبی کو نبی کا کفر ہے فرش کرنا پڑا مسلمان بھائی تڑیا پارٹیاں کم نہیں آنا کس قوم دیا کے لگے جنہیں پچھو ہاتھ بھی گنے کس نبی بگاڑنا پیا جن سارے چڑ جنا تو باپ دا باپ دا باپ, دا باپ آدم علیہ اسلام تا کدھر گئے نے رہ تم نہیں جانا میں آنا دے پلے پہ کے نا مار جی تبی ہو کہ مرتے نبی کا ہو پکی گل ہے خدا دی قسم میں کہیں مولی سن دینا اللہ قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں سانپ ہوں گے کیڑے مکوڑے ہوں گے بہت ہوں بہت ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں آؤ پانچ پانچ کلو کا بچھو ہوگا میں کہ پنجا کلو دا سینے تے تہ کے زبان تے ڈنگ مار گیا نبی شانج کی میں <سوار> سانو ڈگ مار گے سوال ہی پیدا نہیں مستفا کرتے جائے وہ بڑی ویڈی دعا ہے میں وے نہ میں کہ بزرگان نا بھی جہا چہرہ نہ ہی لیا میں سمجھا <سوار> گا نہ مراد دے میں سن ہوں جمیلے کا تریملنے کے بار میرا داشا بھی کہے گا اب سلا تو سلام میرا ناشا بھی کہے گا سلا میں ملنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سنا تو میرا شاہ پڑھو پڑھو تنوا اندازہ نہیں اندازہ نہیں اقرار ایمان میرا لاشا بھی گا میرا لاشی کہے گا میرا لاشا بھی کہے, گا میرا لاشا بھی کہے شا بی کہے گا سلا تو میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا سلا تو نبی دی شان آل قرآن پیش کرنا پیا میرے نبی دی عظمت کی اوہ نبی کول ہورشتے گرجان مار دے ہوتا لترونوں پہنے نہیں دے منکر ہو بے گا کہیں مولی تران دے اللہ جہنم میں سوانے دے میں کہا مولی پتا ہے میں نے سوانے دے سورجوہ حضرت تانبے کی زمین ہوگی میں گئے فیر کی ہے حضرت تو ہم کو مدع نہیں ہوں گے مدع نہیں ہوں گے مرید نہیں ہوں گے عقیدت مند نہیں ہوں گے ہم کو نعر مارنے والے نہیں ہوں گے وہ میں کہا مولوی یار پتہ ہے مینو جان سانو کچھ نہیں ہونا حضرت وہاں کوئی کسی کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا کوئی ماں بیٹا نہیں میں کہو تیرا کو نہیں ہونا سارے بتھیے نے سڈے بتھیرے نے میں کہ سچا ہے تیرا کون نہیں ہونا فَلَا يُخَفْحَفُ عَنْهُ مُلَازَاب جیڑا بے ایمان مرے گا ناو دے عذاب جی تخفیب ہوئے گی کمی بھی نہیں ہوئے گی وَلَا هُمْ يُنْ شَعْرُونَ او یودہ مددگار نہیں ہوئے گا جیڑا بے ایمان مرے گا ایمان والیاں دے مددگار بڑے بندے کر لیا ایڈا چوڑا گلی ساؤڑی میں کیا جناب خیر ہے وے اج کوئی بلوانی دا انداز خیر ہے نا نہیں ایسی گل نہیں حضرت میں خوش آ جاؤ ویری میں کیا ہوا کی جناب دسو تسیں تے بتیجے نے قرآن حفظ کر لیا جی میں کہا کیتا ہوتے چوڑا تمہیں تو انہوں پتہ نہیں نا چھاری جڑا قرآن عفض کرے بچہ ہوتے ماں پہ انہوں تاج پنایا جائے گا خاندان بخشوائے گا جڑا قرآن عفض کرے گا جدا منڈا تے ماں پیو وہ جان جانگے خاندان بخشا جائے گا میں کہا ایمان ہے ہی پک حدیث ہے میں کہا دیث میں مننے نہ گیا ہو میں جدا پتر قرآن پڑے کرے ماں پیو سونے دے خاندان گا میں دے تے خاندان دا کی مقام ہوئے گا نہیں انہیں کلمہ نہیں پڑھے اپنی ماں سے پچاس تھے سہورے ہونے آنا بے بے گل <سؤال> ہی وکری اچھی ایو آ کوئی مداحی ہوناس بھی فرمایا جی بچے نبالغ فوت ہو گئے نا اللہ تعالیٰ رب آخر کیا جاؤ جنت جیسے گروہ دیو جنت انہیں کہنا یار انجینئر کر لوں پہلے سارے ماں پیو نخش اللہ انہوں نے گل نہیں موڑے آگے کہ جاؤ تو ماں باپ نے بخش یارسولہ جیسے دو بچے نبالگ فوت ہو گیا بھی انگلا فڑ کے پیو لے جاؤ ماں بھی لے جاؤ یارسولہ جا ہو فرمایا کر اللہ وہی سوری کرے گا وہ بھی لے جائے گا یارسولہ کوئی فکر نہ کرو جا ہو جائ سرکار داں سرکار بطرے لوک سہارے ہوں گئے دنیا ترکار د سرکار بتیرے مل کے کہہ لو سرکاری دسوں سالوں سرکار سرکار بت سرکار دسوں سانوں سرکار بتیرے میری سرکار, سرکار کا بھی نہیں جنہ کی رب موڑی نہیں قیامت والے ٹنگے ہونے تو کرتے ہوا مانتے ہوگے ہو جی والے دن دے دے لے لے نی ٹنگے ویڈی دن اتنے ٹنگے تھلے ٹنگا ہوں تو سیر تھلے کلے ہندو ٹنگے ہو گئے دے, لتر دے پولا، لے پولا کلے جناب سکھ جن خدا تو سوا کے سائدہ کرنے والے اور یہ آخری سنت کا کہ پیر فقیر یہ تو گل ہی کونی نا نبی نئید کرے لا سو گیا تو بھی بے ہے یہ تو سر پہلے چوٹ کھٹ کے سارے کھاتے لانے سہدے کرتے ہیں سہی دے کرتے ہیں سہی دے کر لانت بھیجنے اللہ تو سوا کے سودا کرے با دے با قوم دے تو کھائے نہ پایا اللہ کہ ایک بری نہیں جا سمجھ کرے مانے ایک ساڑا کیدہ. ساڑا اللہ دے متعلق کیدہ کے متعلق قیدا جڑا نبی دسیا سب ویخ کے منڈر ساڈا اپنا کڑے کیدا ہے ہی کوئی نہیں نبی دب کے متعلق ہوے ہوا نبی دسیا واسطے نبی نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرق ہو جاؤ گے ڈر اس بات میں مبتلا ہو جاؤ گے نبی نے ہمارے ایمان کی سنت دے دی ہے کو مولوی بھی کہ میں سفا مروا درمیان پانا پچھوے کسی تھاپڑا مارے تگڑا مال بھی میں تیرا نہ بھولا رستہ اللہ ہزار بار ہی نہیں نبی متعلق عقیدہ وہ ہو جا رب دسیا سڈا تو مخت سر جہ عقیدہ نبی دتلک عقیدہ ہے جڑا رب دسیا رب کے متعلق کوئی عقیدہ ہو جا نبی دسیا اے تین جی سانو سانوشر کے مشرق ایمان ہے کافر ہے وہ کنجری تو ایمان دا مکان کٹ دو لڑ پی وہ کنجری پہل کر کے بلیمان سے بہت نہیں کنجری وہ سوچی پی گی میں کی اکھیں ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے مومنوں کو کافر کہنا سور کی آدیش بھی ہے کفر لوٹ آتا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بے ایمانوں کو ایمان ملا بےمانوں ایماندار بنا یہ سارے بزرگوں کا طریقہ ہے کسی مسلمانوں کو کافر رکھنا سارا طریقہ نہیں ساڑا مزاج ہی نہیں اللہ اکبر تو مرض کرنا پہ کلے وہ ٹنگے ہو گئے کلے نبی دے گستاخ ٹنگے ہو گئے کلے حضور دی آل آپ ازواج اولاد اولیاء میں قرآن پالی نمر جی کام مکیا پھر ابھی بھی چلنا ہے اللہ ہوے اللہ دے رسول سدیق شہیدوں والے قرآن بھی یہی آدھا پہ اللہ تو بعد کی کرے مینن قرآن پیش من جی نا وسوہ دسو ل دو کم جی نجات بڑا دخل ہے جنمی نہیں ہوں جاؤ نے پڑھ لو اسے سنگ رل کے پڑھ لوگ وجہ سبحان اللہ بابے حمدی شبان اللہ عظیم بابے ہم اس بندہ یہ فرشتوں کا ذکر ہے بھی حدیث ہو چاہتا وہ بھی بخشا جائے گا دوجا سلا تو سلام کو پڑھ لو بخشے جاؤ گے نہ پڑھو گے نزدیک زبان تے ذکر ہی نہ آئے میں اس چہرہ سمجھنا ہو صحیح گل مرد کرنا سنو تر قرآن پیش کرنا پیا مینندین وسی وسا وشو ل تو بعد میرے توجہ بھی نل ویک اللہ تو بعد نبی نبیا آلہ جیسے سنیا کول سونا لے کے جانے کسوٹی تا کے آتا یہ کھوٹ آئی ایوٹ آئی ایوٹائی یہ بھی کھوٹا ہے جہاں فٹ آ بھی ہوں ایرا ہے قرآن کی کسو لا من جی نبیا سدیق شہد آئے شوہد آئے بدر سب شوہد آنے والے آن ہوں سارے لا کے ویگ کوئی نبیا من کر کوئی سدیقانہ کر کوئی شوہد آئے وہ من کر کوئی شوہد کربلا من کر و سب منگر ایک سنیے جڑا قرآن ہوتا ہے منن نبی جی نس وسوہ دسو لہی بارل پھر کدی صحیح تو مرض کرنا پھر مسلمان بھائی ہو میں کیا سانوں بھی سارے من والے سالانے سورج ہوگا تانے کی زمین ہوگی گئی میں کیا ساڈا تو سان کوئی کوئی ڈر نہیں میں جانا نہ ساڈا تراہ ہونا تھوڑا میں دس جانا کن ہوں جو ساڈا لونا وہ تو سا مثال <سؤال> تھانگے ہوے تھانے درخت بورڈ ہوگی ٹنگیا چور بدماش مفرور ڈکیت دے دے پولا <سؤال> آئے ڈنڈا لتر کھو سڑا <سؤال> لوسڑا پہ بہ دی آ یہ مولی کو شریف آدمی گیٹ یا اللہ <سؤال> خیر اللہ خیر میں کتے آ گیا یا اللہ خیر کری ہونا سارے نبیاں سدیق شہیدان دے دشمن ہوتے سب ٹنگے ہونے دے لے اکا یار روپئے یار روپئے نفسی یار روپئے نفسی اصل کم دم دے آنے درکار آ جا سا نہیں شرط کے عقیدہ صحیح لے کے مرے یہ پکی گل گم دے کیونکہ سنتے سنتے ہیں کہ ماں شرمے سنتے بس ان کی رسائی آئی ہے کری کی رسائی ہے کری کی رسائی ہے پھر اپنی تو بنائی ہے کری کی رسائی آئی ہے کریل رسائی ها, اپنی تو بنائے کر رہے مسلمان بھائیوں شرتیں کے مرے حضور دا ہو کے جیے حضور دا ہو کے مرے حضور دا بیر کا دا ہاں ایک مثال دے رہا ہوں آؤں فہم تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے بیٹیوں کا باپ ہوں آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں بہنوں کے بھائی ہیں سب ہم بچی جوان دیے والدین دو لڑکا تلاش کرتے ہیں کر خاندان کے دو بندے گواہ بن کے وکیل سارے پیش ہو جاتے ہیں بیٹا کلما پڑھو کلم پڑھنے کے بعد بیٹا روبرو یہاں گواہ کے بدلے انہیں ہک مار دی تک قبول کیا وہ کلما پڑھ کے ہاں کر لیں گی خودی عمر بھی سال ہوجی سال ہوے تری سال ہوے گل درس ہونے والی ہے ایک لمحے تو بعد اینی مدتی ل جنا چر وہ دولا کھانا نہ کھائے کھانا نہ کھائے بھنا چھ دے پرا چی ماں چہیلیاں چڑھ دینی ہے خاندان چڑھ در شہر چھڈ کے وہ ٹور جاتی ہے پوری زندگی کی موت کس لیے ہوں یہ اعلان ہوتا ہے فلاں کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے جب یہ اعلان ہوتا ہے تو سمجھدار اور سنجیدہ آدمی اس کے کریکٹر کو سلام کرتا ہے کسی خان لوگ پھر باتیں کرتے ہیں کسی خاندان کی ہے کسی نیک تخم اور نیک کوک سے پہ جنم لیا ہے کوئی نسلی تھی زندگی میں غیر کی طرف نہیں دیکھا کلمے کی لاج رکھی ہے جی ہے تو اس کی ہو کے آج مری ہے تو اس کی ہو کے ارے نا مراد تو نے تو میری سرکار کو ایک لڑکی جتنا کلمہ پڑھ کے مالک کو مان دی ہے اتنا بھی نہ مانا اتنا بھی نہ مانا کیا مانا ارے اس کے سامنے دنیا کا جتنے خوبصورت سفتوں والا آدمی ہو وہ کہتی چھوڑ میں دی جتی تو وار چھڑا میں کی سمجھنی میرا مالک آیا میرا ایک لمحے تو بعد ہاں کلو پہلا حقے میں جی لڑ لگی علم ہے کہ نہیں پڑیا ہے کہ نہیں <سؤال> کوئی ویڑے میری مدد کرے گا کہ نہیں دکھ سکھ ساتھ دے, دے گا کہ نہیں اے ہو اے پہلا پہلا کلمے توائلشن تو کرے تے لوگ آتے نے کتی ہزا کر کلمہ پڑھ کے ہاں کر کے آئیے لاج رکھ چبل آ پیڑ پہ آتی ہے کی کر مینو کی دتا سو نہ نفع نا نقصان میں تے سوخ نہیں لیا کیڑے اکھے ویڑے میرا احساسات دیتا ہے کتی آپ اندیئے الزام ہو تے دیں دیئے لیڈیاں نیک اندیئے اندیئے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں سرور ملز کہوں ملز کہ ماں لکھو مولا کہوں تجھے سرور ملز کہوں ملز کہ ماں لکھو خلیل کا گلے کہوں تجھے باغ میں خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن شخن رضا رضان پہ کر دیا خال کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں لکھو جمن جی قرآن نے آخر جیسے سیابا دام وائے آ مینو کما ملن میرے نبی منتلک رکھو جا میرے نبی میں کیمرے لگے نے ریکارڈ ہو رہی ہے تقریبے لگے نے ریکارڈ شرط ایک موت قائد اقائد دی کتب چو گا میں مینو سیابا عقیدہ سابت کر فی عقیدہ دس لاکھ جی روپیے کی خالہ عید دن کرو باہر دفاع ہو جائے ان دس لاکھ تھوڑا وہ تو سنیا بچہ چاہیے نا وہی وجہ کو بندہ انڈیا ن گولی چڑے نہ سمجھا وہ چھڈو شاہ جی پاسے پسے ہو ایڈا بھی بندے کم سرف نہیں ہونا دساں روپیہ کی گولی سی میں کہڑ گولی دی گل نہیں دساں روپیہ دی نہیں گل یہ بھی پہلا سوچ چلے گی کتنے ملک کے خلاف قوم کے خلاف اس جرم میں تم بھی سابت تم بھی شامل ہو بات تیری کھل نہیں تیرے دشا روپی دی نہیں تیری سدکا زکات جار سو دے چلے دی نہیں گل او ویخ پڑھ کے جی نبی پاک دے شان فضائل فسائس کا انکار کرے حضور دی شان چونکے حضور دی آل صاحب ازواج اولاد دا منکر ہوے جتے اچھی پڑھتے رہے ہیں نا جی وہ سرمایہ لیا ذکر مشتفاق کرنا کے کھاتے چیز ہونا ہی جانا جا جی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ دزا بھی تیرے کھاتے چ پنا ہے ہاں کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے مذہبی غیرت بھی ہونی چاہیے مذہبی غیرت نہیں بندے ہونا چاہیے دونوں پاس آنج پانچ وہ بندہ نہیں ہوں جی ادھے سا مسلمان میں سیدا سادہ مسلمان <laughs> سیدا سا مسلمان دو ہی آلے لان کا آلے لانے سی ہوں مذہبی خترے ہوں نے اچھے بندے کے بیبیاں درمیان تیجی مخلوق دل کی تو ادے ٹر گیا ہاتھ مار لیا دل کی تو تی دے ٹر گیا یہ مذہبی خترے ہوں نے میں کار نہیں تو ہزور دا ہو کے مرے <laughs> لل کر کے آ کے میں پکی گل یہ تو مطلب پیوہ دشمن ہو گل کلام کر دشمن قبول کرے پکی گل ماں پیو پہن برا نبی جتی تو کروڑا مرتبہ یہاں ہی ماں جان ن ہست رحمت آقبال مغز قران روان جان قرآن دا مغض ایمان دی روح دین دی جان ہے کہ جن محبت ہوے امی گیرت ہوں اللہ ہو تو باہر طویل نہ ہو جائے پڑھا میں مثال دے طور سے اسماعیل کہ نماز پڑھتے نبی کا خیال آ جائے میں لفظی بات پڑھ دینا اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے شاید جیسے بزرگ ہر سال سے ماں اپنی ہمت کو لگا دینا بہل اور صورت سے کونے سے زیادہ برا ہے ماشاء اللہ تماشاء اللہ سمجھتے ہو مفتی صاحب دسیا کہ نماز دے خیال آ جائے روپیے ماں شرک ہو جائے منت قرآن دی ایک ایت کٹ دس لاکھ دس کروڑ کر لو کہنا پڑنا رو بھی بنانا ہے چلو قرآن دی ایتنا فائی لمتا فالو فلمتا فالو ماں جمے کوئی نہیں دینا کتا وکھائے ایک ادیس بکھا دو دس لاک صحیح نہ ملے سی بھی صحیح سڑک چھوٹا تو ویکو درا چلو جی صحیح ہے ہی صحیح کا نہیں تو مغرب ستلو ہو سکتا ہے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا <iyorum> عقیدہ ہمارا ہے صحابہ والا عقیدہ چلو بطور نمونا بھی عقیدہ ہو گیا یار لا کی منیے فرمایا والے دا کی لادہ ہوم آ مینو کمام سہابا والا صدیق کو فاروق عثمان والی والا دیگر صحابہ کرام کیرا والا کی رکھو۔ ایک عقیدہ بطورے نمونہ میں پیش کر ہے چلو بعد آ گئے سنو درا ہوں یہ عقیدہ کتنے آؤدر میں خانا عقیدے کینیدے میانے آ پیش کرتے ہیں پہ فرمایا وا کی لالا ہوں آ منکما من میرے نبی متعلق عقیدہ وہ رکھو جا سدی کے اکبر دے آؤ درا حدیث ویس لی بخاری شریف کی عقیدہ یہ مسلمان ادھر غور کرے ہمام لمبیا کی طبیعت مبارک نہ ساتھ بخاری نہ ہوبان کٹانا وا پر بنا اس کے نبی جو پڑتے ہیں بخاری بنا اس کے نبی جو پڑھتے بخاری آتا ہے بخارن کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آؤ مسلمانوں بخاری بھی حدیث پیش کرنا پیا نبی پاک نے فرمایا میرے دیو مسلح امامت اکبر مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے حضور کے حکم سے امام بنایا نبی نے یہ تھے کہ چھوٹا جا اشارہ کر لگا تاکہ وقت زیادہ نہ لوا وہ صدیق دمامت پیش کرنے والوں پہلے دیکھو یہ فیصلہ کس کا ہے صدیق اکبر دی امام الدشاہ کرنا لیا نیرے میں پڑھے د. تڑے پارٹی ہیں آخرت برباد کر لئی پہلا میں فیصلہ کی جائے امام الدہ امام الانبیاء دہ قرآن کی اندہ پہا فناہ رب کلاہ یؤمنون حتی یحکمون ادو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک تیرے فیصلے نہ منے گا امام صدیق کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ نبی کے فیصلے کو رد کرتا ہے جو فرما صدیق اکبر مسل بخاری کی ادیس نہ ہوئے زبان کٹان جسل جدید دورے ہے میڈیا کا دور ہے کیمرے کی ویڈیو چلے تو منہ پٹ جا مال بھی وہی کہ شمیر شادی گلڈسٹی بہ کے مال بھی سارے ایویں کرتے ہیں کہ بندوں چال اتوں کھیڑ واسطے دھوکھا داستے جملے بولتے ہیں وہ میں جوب دے جا جو اتنے سڑک دکھلو کہ بندہ جھوٹ بولے قرآن آ لان تو لہ قرآن کیا لان تو لہ جھوٹے دلاتی لانت جہاں سڑک کھلو کے جھوٹ جھوٹ بولے قرآن دیا اللہ دی لانت جہاں مسیطے بہ کے بولے ادو واحد تھی ایڈے وڈے ہجوم چ دن گاہ کے جھوٹ بولے ادو وا لان اولا ماس اولا ہاج جھوٹ بولے ادو واح تھی ممبر سور تے بہ کے جھوٹ بولے ادو وا لان جی واقعی ادیس ہوئے جا منے سارے تو جی گل سارے لان حدیث بخانا ضرورت پوے مفتی صاحب کو تشریف لیا ہونا چراغ تلے دیرا ہوتا ہے بال اوقات ایسا بھی ہو جائے جبی لفافہ لکھو فکیر حدیث فوٹو اسٹےٹ کرا کے کار پہجوا دیں گے فرمائ میرے شکیل کہہ دے مسلح امامت کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جماعت شروع ہوئی سیابا کتار بن کے سفر سدیے نے کھلوتے نے نماز شروع ہوئے حاجی لوگ جانتے ہیں جسلے زور کے نماز پڑھی گیا چیک اٹھن دی سر سرا ہٹ پیدا ہوئی سدیق اکبر دل خیال آیا کہ نبی پاک وسلم دے گجرے شریف کی باری کھی حکم کی نماز پڑھتے سیدے والی جگہ کئی بندے چھات والے گا سارے پر میں وہ نگاہ کرو مالا ایسا میں آیا ہو جائے ادیش سدی ایک بار جماعت کرا دن پہ جسے حکم سالی جگہ تینگاہ رکھو مسلمان بھائی اتو جسے ونڈو کھولن کا آدھا ہے پیدا ہوئی کھڑک ہوا سدی ایک بار نے نگاہ چکی تے سامنے ہزور ہوجر ویخیا صدیق دی نماز تے فتوا لائے تیرے خیال آئے تو نماز نہیں تے پوری توجہ ہی ہزور ہو گئی تو کہتا ہے خیال سے نماز نہیں ہوتی خدا کی نماز میں عبادت خدا کی تعظیم غیر کی یہ شرک پیدا کرتی ہے ما اللہ تو پھر آپ بول وہ تو کعبے سے منہ بھی پھر گیا اور کدھر کیا حضور کی طرف ہے کوئی مانے مفتی جمیا کو قاضی جمیا کو علامہ جمیا کو فاما جمیا کوئی شاید ہو شا ہو جمیا جا فتوا دے حدیث کی نماز سے تو خیال نہ نہیں ہے پوری توجہ ہی ہزور وال گئی ہے پھر اتنے حدیث ختم نہیں تبیعت خیال ہے کہ شاید حضور تشریف ہونا چاہتے ہیں دورانے نماز تازیم رسول نماز تامیر تازیم رسول کی تھی مشلہ چھ کے نبی واسطے پیچھے آ گئے صدیق پیچھے آ گئے میرے نبی تو بسم فرمایا حکم دیتا اشارہ صدیق جماعت کرا فر صدیق تامیلے حکمے رسول کر کے پھر مسلے دوران نماز تازی رسول بھی کیتی ہے تامیل حکمے رسول بھی کیتی ہے اور ایک بات میں چھوٹا جہا اشارہ کر لگا توجہ نال. توجہ کابے ولوی تامیلے حکم تازی میں رسول بھی کیتی ہے تابیلے حکمے رسول بھی تشریف بھی نہ لیا باری بھی کھولی پر مایا ہاتھی امام بنا پیا اج ویخان کہڑا سدیق نوام ماشاءاللہ ماں بنا میں ہے کہڑا کیڑا نہیں منگا یا نیت نبی خوش ہوسلے نہیں روانی اور سی امورے خلاف میرے مولا کا اعنات میں خیر نبی کا خیر نبی کر انبیاء کے بعد افضل البشر سعید میں صدی کے اکبر ہے اگر افضلیت اب میں اس باس میں پڑھوں تو لمبی بات ہو جائے گی ویسے انشاءاللہ اس میں کتاب آ رہی ہے میری میں روحانی لحاظ سے فرم علی تم ذکر و اسکار کرو ابھی تمہاری باری نہیں آئی سبحان اللہ! اگر افضلیت وہ تھا تو پھر علی کو لینی نہیں چاہیے علی زوال کی طرف آئے ہیں یا افضلیت کی طرف صاحب یہ تو علم میں تھا نا آہ! بلکہ وہ اس وقت نہیں میں صافی اور کمی ثابت کر سکتا ہوں فرمایا میرے بات یہ, یہ خلیفے ہوں گے اللہ اور یہ کہ جی, مجلس شورا نے بنا سن میں یہ ج میرا خلافت بھی ہے اللہ نے دی ہے بھائی جی کی کرتے ہو دکان کر دی اللہ بڑا دیتا ہے جی کی کرتے ہو کھیتی باڑی <laughs> اللہ بڑا دیتا ہے جی اللہ چصل ہویا کردہ کھیتی باڑی انہیں دے اللہ ہے کرنا وی ہے اللہ اللہ ما تاپ دلاف اگر یہ کہنا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے تھور کر رہا ہو توجہ ہے کہا مانتا نہیں مانتا جمیا جتوا لائے دی نماز نہ لائے معلوم کی منیے خیال آوے نماز نہیں ادھر صدیق توجہ ہی ادھر کر بیٹا فرمایا وائزا کی لا لا ہوں آ میلو کما ماننا وہ کیدہ رکھو جا سدیق وہ عقدہ رکھو بس این رولا یہ آدھا خیال آئے تے نماز نہیں ادر پیار تو بغیر خیال تو بغیر نماز نہیں کیا کرم کیا تیری نے مجھے آتایا نماز میں پڑھنا میں آخری لمحات میں ذوق لینا چاہنا گا جنہیں اچھی پڑھنا اللہ زامن دے کے مسیحت پیٹر چھوڑنا نہ بولیا جائے وہ ہاتھ کھڑا کرو گے جا مل کے ملنا تی نے کا فائد اٹھا دور نہیں موڑ تو رہن مل کے کہہ کیا کرم کیا مجھے آ ستایا کیا کرم کیا مجھے آ میرے وہ بھی سج دے ہوئے میرے وہ بھی سجتے ادان ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی ادا ہوئے جو کزا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے میرے وہ میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو کزا ہوئے کیویں مانیے وای زاکی لالا ہم امنو کما امن الناس میرے نبی کو اس طرح مانوں جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اصحاب رسول والا ہے میں انہی لفظوں پہ اختتام کروں گا یار زندہ صحبت باقی وا آخر و دعوانا الحمدللہ دار اسائن جوت علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسجد دربار شریف اور بازار سجا سلسلے چانی سرکار دے جناب خالد پٹی صاحب انام پیش کیتا جندہ. آو دے قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں با برکت ہاتھوں ماشاء اللہ سوفی ماشا ما ماشا ماشا ماشا ماشا ماشا ماشا افتخار صاحب جیشا جناب محمد علی صاحب جی جناب محمد علی صاحب جلدی آ جا جی ماشاءاللہ اللہ جی سنی تحریک دے جناب سجاد حسین صاحب ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ جی. انجمن تلبا اسلام دے کیسر وڑائے صاحب جی چلو رکھو سلام کرو سلام